Ahmadiyat Zindaba are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم کم ہم اسلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دا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 او الاء <وَالْبَصِير> اور اندہ اور بینا ایک جیسے نہیں ہوتے ولا الظلمات ولا النور اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی ولا وب اور نہایا اور نہ آہ ال امس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 انت نذیر تو, تو محض ایک ڈرانے والا ہے انصل کبل اقیب نظیر و, و امتی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 زلزلہ آنے کے دن زلزلہ کیا اس جہاں سے کچھ کر جانے کے مہ بوب کے چہرہ کے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان سفی راجپوت سامین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں شب نو سے گیارہ بجے تک پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز پیش کیا جانے والا پروگرام عربی اور بنگلہ زبانوں میں ہے جبکہ اتوار یعنی آج کے دن جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں یہ اردو زبان میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کی ایک پیشکش ہے اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم احمدیہ مسلم جماعت کے موقف اپنے سننے والوں کے سامنے اپنی ہی زبان میں پیش کریں میں اکثر اپنے پروگراموں میں اس بات کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ یہ کوشش جو اردو میں کی جاتی ہے اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ موقع فراہم ہی نہیں کیا جاتا کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس ملک میں ہمیں یہ موقع میسر ہے کہ ہم احمدیہ مسلم جماعت کا نہ صرف یہ کی تعارف بلکہ موقف آپ کے سامنے پیش کر سکیں سامعین جو ہمارے ریڈیو احمدیہ مستقل سننے والے ہیں وہ تو یہ جانتے ہی ہیں لیکن ایسے سامعین جو آج ڈرائیو کر رہے ہیں اور یہ چینل آپ نے لگایا ہے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ریڈیو احمدیہ ایک بڑا آسان اور سادہ سا فارمیٹ ہے جس کو لے کر چلتا ہے ہم آپ کے سامنے مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں جو پروگرام ریڈیو احمدیہ یا جو مضامین ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہے ان میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا پروگرام ہے جو ہم ہر مہینے کی پہلی اتوار کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں چنانچہ آج بھی جیسا کہ اگست کہ مہینہ شروع ہوا پہلا اتوار ہمارا پہلا پروگرام ریڈیو احمدیہ کا جو موضوع ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ دراصل سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا وسلم ہی کے بارے میں ہوگا یہ پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو عموماً ہمارے ساتھ عبدالرشید انور صاحب موجود ہوتے ہیں آج بھی موجود ہوں گے اور پروگرام کا ہم آغاز کریں گے اور اس کے بعد پھر وقت آئے گا تو آپ کو آپ کے سوالات کی اجازت بھی دی جائے گی اور اسٹوڈیوز کی لائن آپ کے لیے کھول دی جائیں گی اسی طرح سے سامعین ہمارے کچھ پروگرام ہیں جن میں ہم مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں فقی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں مرزا محمد افضل صاحب جو مربی سلسلہ ہیں ان کے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آپ کے سوالات بہت سے ہوتے ہیں اور وہ خندہ پیشانی سے آپ کے سوالوں کا جواب دیا کرتے ہیں ایک پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں جس میں ہم اسلام اور مغرب کی بات کرتے ہیں یعنی ہم بات کرتے ہیں آپ سے کہ آج کے اس دور میں مغربی ممالک میں حقیقی اسلام کی تصویر ہم کس طرح مغربی دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں وہ نمونہ جو صحابہ کرام نے دکھایا رضوان اللہ علیہ مجمعین اور وہ نمونہ جو ایک حقیقی اسلام کا نمونہ ہے وہ کیسے ہم مغرب کے سامنے رکھ سکتے ہیں ہم ان مسائی ان کوششوں کا ذکر کرتے ہیں جو احمدیہ مسلم جماعت ان ممالک میں تبلیغ کی غرض سے کر رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان مسائل پر بھی بات کرتے ہیں جو ان ممالک میں پیش آتے ہیں پھر ہمارے دو پروگرام اور سامعین وہ ہیں جن میں ہم احمدیہ مسلم جماعت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی مسیح معود و مہدی مودود علیہ صلاۃ وسلام کی صداقت کے بارے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں انصر رضا صاحب ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہوا کرتے ہیں پھر ایک اور پروگرام ہے جس میں ہم ان روحانی خزائن کی بات کرتے ہیں جو امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح محدود علیہ صلاحسلام نے آ کے لٹائے اور یہ روحانی خزائن آدیث میں آنے والی ان تمام خبروں کے مستاق تھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل مسلمانوں کو دے دی تھی کہ مہدی جب آئے گا تو وہ خزانے لٹائے گا عظیم الشان علمی خزانہ ہے جس کی بابت ہم بات کیا کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کتب سیدنا حضرت مسیحمود علیہ السلۃ علام کا تعارف یا ان کتب میں کیا لکھا ہوا ہے موضوع کیا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں انہیں تمام موضوعات کے ساتھ ہمارا پروگرام ہر اتوار کی شب براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سامعین اتوار کے پروگرام کی ایک اور خاص بات یہ ہے اسی پروگرام کے آخر میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسیح الخامصد اللہ تعالیٰ العزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے انگلستان میں جماعت احمدیہ کے سنانہ جلسے کا اختتام ہوا ہے یہ جلسہ تین اگست کو شروع کیا گیا تھا اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے اڑتیس ہزار سے زائد لوگوں نے شرکت کی اور برطانیہ میں ہونے والا سب سے بڑا اسلامی اجتماع یہی ہوتا ہے ہر سال دنیا بھر سے مہمان بھی تشریف لائے دنیا بھر سے احمدی حضرات بھی تشریف لائے اور آج جو جلسے کے آخر میں ہمیں رپورٹ دی گئی اور بتائی گئی اس کے مطابق اللہ کے فضل سے ایک سو پندرہ ممالک سے لوگ اس جلسے میں شامل ہوئے آج کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالی بن بنسر العزیز کی اختتامی خطاب کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس اختتامی خطاب کا جو موضوع ایک مکمل موضوع تھا جس کی بڑی سرحد سے وضاحت کی وہ موضوع ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور آپ کو دعوت دیں گے کہ پروگرام کے آخر میں جب یہ موضوع آئے تو آپ اس کو ضرور سنیے گا یہ وہ تمام کی تمام باتیں ہیں جو احمدیہ مسلم جماعت کی تربیت کے لیے کی جاتی ہیں اسی طرح سے آج کا دن ایک اور طرح سے بہت بابرکت دن کیونکہ آج ہی کے دن ہم نے تجدید بیت بھی کی ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے فضل و کرم سے آج اسلام احمدیت میں شامل ہوئے ہمیں کل کے دن یہ بتایا گیا جلسے کی تقریر میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے چھ لاکھ سے زائد افراد تقریباً ساڑھے چھ لاکھ افراد اللہ کے فضل و کرم سے احمدیہ مسلم جماعت میں شامل ہوئے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا توحید کا اقرار کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ایمان لے کر آئے اور احمدیہ مسلم جماعت میں شامل ہوئے اسی طرح سے اس جلسے کی بابت پورے پروگرام میں سامین ہم بات جاری رکھیں گے بہت سی باتیں ہیں جو جلس سرانہ کے حساب سے بہت زیادہ اہم تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے کتنی ہی نئی مساجد ہیں جن کا افتتاح کیا گیا ایک سو نئی مساجد تھیں جن کا افتتاح کیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ دو سو تیرہ ایسی مساجد جو بنی بنائی تھیں اللہ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کو ملیں یہ تو بہت تھوڑے سے فضل ہیں جلسے میں شامل ہونے والے لوگ تو شاید چالیس ہزار یا اڑتیس ہزار سے کچھ زائد ہیں لیکن اسی طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے اس جلسے میں ایم ٹی اے کے ذریعے اس جلسے کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا تو یہ تمام کی تمام برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلسہ سنانا کینیڈا یا جلسہ سنانا یو کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی اور آج جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کے پروگرام میں ہم گاہے بگائے ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے رہیں گے اور پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے سامعین ایک اور بات جو بڑی اہم اور ہم ہر پروگرام میں آپ کے سامنے رکھتے بھی ہیں اور اس کو پیش بھی کرتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ جب ہم آپ کی خدمت میں لے کر آذر ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کچھ بحثی کریں آپ اس بات کو ہمارے بہت سے سامعین ہمیں لکھتے بھی ہیں اور ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیشہ قرآن کریم اور عادیث نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم یا پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالیں پیش کرتے ہیں اور ان مثالوں کے ساتھ پروگرام کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آج کا یہ پروگرام ہم شروع کریں گے اور اس پروگرام کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے انہیں چیزوں کے ساتھ ساتھ یہی ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ رہے گا جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو ریڈیو احمدیہ کا اتوار کے دن پہلا پروگرام ہوتا ہے کسی بھی مہینے کا پہلا پروگرام اس پروگرام کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں اور آپ کو بتائیں کہ وہ عظیم الشان نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس سے ہماری محبت اور اس کی اتباء ہمارے دین کا بھی لازمی جز ہے احمدیہ مسلم جماعت کا کوئی اور مسلق یا کوئی اور جسے کہنا چاہیے کہ غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آض غور صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچائیں ہم ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لے کر آگے جائیں اور اسی کو ہم یعنی جو بھی ایک احمدی مسلم ہے اس احمدی مسلم کی سوائے اس کے کہ ہم ان کا پیغام ایک اسلام کا پیغام دنیا میں لے کے جائیں اپنے مبلغین کے لیے کے ذریعے اپنے مربیان کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک احمدی جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے وہ دائی اللہ ہے وہ ہر ایک کو چاہتا ہے کہ وہ ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اسلام میں شامل ہو اور اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی اتباع کرے سامین جب تک ہم انتظار میں ہیں کہ ہمارے ساتھ مکرم و محترم عبد الرشید انور صاحب یا ہمارے آج کے مہمان شامل ہوں تو اس وقت تک میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی تحریرات رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو آپ کو میں بتاؤں کہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود مہد علیہ صلاۃ وسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت رکھتے تھے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے جو پہلا اقتباس رکھنا چاہتا ہوں سامعین یہ ایک کتاب ہے آئین کمالات اسلام جو کہ تصنیف کی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاح نے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا تھا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا نجوم میں نہیں تھا قمر میں نہیں تھا آفتاب میں بھی نہیں تھا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 پھر ایک اور تصنیف جس کا نام حقیقت الوحی ہے اس کے صفحہ 115 میں آپ فرماتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہزار ہزار درود اور سلام اس پر یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر ایک قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں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 اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں اسی طرح سے سامعین یہ ایک اور اقتباس ہے جسے سے راج منیر ایک اور کتاب سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلات وسلام کی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوا نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں یعنی وہی نبیوں کا سردار رسولوں کا فخر تمام مرسلوں کا سرتاج جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے زیر سایہ دس دن تک چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی تھی سامع غور کیجئے ان الفاظ پر اور دیکھیے کہ کیا بات اور کیا پیغام ہے جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے اس شخص کی جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا وہ جس نے آذور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی تباہ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی محبت کا اندازہ تو کیجیے پھر اس محبت کا ایک اور رخ دیکھیے یہ ایک آخری ایام کی کتاب ہے جس کا نام پیغامِ صلاح ہے اس کے صفحہ تیس سے میں ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت مسیح محدود صلاحت وسلام فرماتے ہیں جو لوگ نا حق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آج جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے ان سے ہم کیوں کر صلح کریں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورا زمینوں کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے ناپاک حملے کرتے ہیں خدا ہمیں اسلام پر موت دے ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے پھر آپ کی خدمت میں میں حضرت سیدنا مسیح مود علیہ صلاحۃسلام کی عربی کلام میں سے منظوم کلام میں سے ایک دو اشعار رکھتا ہوں یہ جگہ فرماتے ہیں یہ بھی آئینہ کمالات اسلام ہے یہ دخل ت محبہ فی محبتی فی فی محبتی و مداری کی وجہ مطلب یہ ہے اے میرے محبوب تیری محبت میری, میری جان اور میرے حواس اور میرے دل میں سرائیت کر چکی ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری محبت میری جان اور میرے حواس اور میرے دل میں سرایت کر چکی ہے فلاح فرماتے ہیں جسمی یا تیر کا من یا لئی تکانت قوتت تو پھر آ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اے میرے معشوق صلی اللہ علیہ وسلم تیرا عشق میرے جسم پر کچھ اس طرح غلبہ پا چکا ہے کہ وفور جذبات کی وجہ سے وہ تیری طرف اڑا جاتا ہے کاش مجھ میں اڑنے کی طاقت ہوتی اور میں اڑھ کر تیرے پاس پہنچ جاتا پھرا فرماتے ہیں انی اموت ولا تموت و محبت ہی یدراب ذکر کا نہ دائی۔ کہ اے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا لیکن میری وہ محبت جو میں تجھ سے کرتا ہوں اس پر کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ میری قبر کی مٹی سے تیری یاد کیونکہ میری قبر کی مٹی سے تیری یاد میں جو آوازیں بلند ہوں گی وہ یہی ہوں گی اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے معشوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ فرماتے ہیں یا ربی صلی علاء نبی یہ قدائے مََََََََََ يہ دنیا ہد دنيا و باص بھی بھى آئنہ کمالات اسلام میں ہے ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جہان نے بھی درود نازل فرما اور دوسرے جہان نے بھی درود نازل فرما سامعین کتنی ہی تحریریں ہیں کتنی ہی باتیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں رکھیں پیش کرتے چلے جائیں وقت ختم ہو جائے گا لیکن یہ تحریریں ختم نہیں ہوں گی درخواست آپ سے یہی ہے کہ آپ ضرور سیدنا حضرت مسیح محدودیہ صلاۃ وسلام کی کتب کا خود مطالعہ کریں وظیم الشان روحانی خزائن جو آپ نے آ کر لٹائے تھے ان کا مطالعہ آپ خود کیجئے آپ خود دیکھیے کہ اس شخص کا دعویٰ کیا تھا اس شخص کی محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے کس مقام اور درجہ کو پہنچی ہوئی تھی ایک ایسا شخص جو آپ کی اتباع میں آپ کی کامل پیروی میں جس نے آپ کے ذل ہونے کا دعویٰ کیا وہ شخص تھا کیا انہی گزارشات کے ساتھ جیسا آپ سے ارس کیا تھا کہ پروگرام کا موضوع آج کا یہی ہے کہ ہم آج اپنے حبیب کی اپنے پیارے کی باتیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وَََََََََََََ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ مزید باتیں سیکھیں گے میرے ساتھ آج میں مکرم مكرمہ محترم الرشید انور صاحب موجود ہیں انہیں میں بہت ادب سے السلام علیکم ورحمتہ اللہ و بركاتہ ہو کہتا ہوں وعليكم السلام ورحمتہ اللہ و آپ آنے سے پہلے ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں مختصراً آج کے جلسہ سرانہ کی مبارکباد دی یو کے کی انہیں اور ان نظیم الشان رحمتوں کا تھوڑا سا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چھ لاکھ سے زائد افراد حلقہ بگوش اسلام کی اللہ کے فضل و کرم سے جو مساجد تعمیر ہوئیں جو مساجد ملیں اور اڑتیس ہزار سے زائد لوگ آج کے اس جلسے میں تین دن روزہ جلسے میں شامل تھے اور اسی مناسبت سے ہم نے اپنے سامعین کو بتایا کہ آج کا جو اختتامی خطاب تھا حضور انور کا ہم پروگرام کے آخر میں اسی کی ریکارڈنگ اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے بہت ہی اہم موضوع تھا اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اب وقت ہے عبدالرشید انور صاحب آپ بتائیے آج ہمارے سامعین کے لیے کیا موضوع ہے اور جزاب, آپ اللہ جزاب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا جی ایسا نظارہ تھا کہ روح ایک ایسے انسان کی جو کہ اخلاص اور محبت رکھنے والا ہو اسلام کے ساتھ اور حضرت صلی اللہ آل علیہ السلام آل السلام اللہ وسلم حسد. کے ساتھ وہ یقیناً اس کے اندر ڈوب جائے گا جی. اور اگر کسی نے صداقت اسلام آج دیکھنی ہو جی. تو اس کے لیے ایک یہ ایک نظارہ تھا بالکل یہ نظارہ کسی اور جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گا ایک وقار ایک محبت ایک عزت ایک خدا تعالیٰ کے ساتھ لگن ایک انسانیت کے ساتھ محبت نہ صرف نظر آتی تھی بلکہ اس کی گواہی دی جا رہی تھی جلک اور ایک گلدستہ تھا جس میں ساری انسانیت موجود تھی بالکل ساری انسانیت کی نمائندگی تھی وہاں پر اور کس نام سے تھی کوئی ووٹ لینے کے لیے نہیں تھی کوئی دولت تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھی کوئی عزت دنیاوی دینے کے لیے نہیں تھی صرف اور صرف اسلام کی محبت بالکل. اور اسلام کی وہ باتیں جو لوگ بھول جایا کرتے ہیں وہ باتیں سکھانے کے لیے یاد کروانے کے لیے وہ ایک محفل تھی اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے خود واقعی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پر پھیلائے اس مجلس میں بیٹھے تھے اور سب کے اوپر ایک سکون تھا ایک ایک خاص کیفیت تھی جس کیفیت کو ہم الفاظ میں یقیناً بیان نہیں کر سکتے اگر آپ کچھ نظارہ اس کا لینا چاہیں جی تو وہ نظارہ آپ کو اس کی ریکارڈنگ دیکھنے سے کسی حد تک مل سکتا ہے کسی حد تک مل سکتا ہے, مل سکتا ہے بالکل اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس میں دل چاہتا تھا کہ ہم خود وہاں پر موجود ہوتے لیکن انسانی مجبوریاں انسانی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہر انسان وہاں پر پہنچ نہیں سکتا بالکل لیکن آپ دیکھیں اس کو ایک ایسے انسان کی نظر سے جو کہ غیر جانبدار ہو تو پھر آپ کو لطف آئے گا بالکل بالکل جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ دن مخصوص ہوتا ہے سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور پچھلے چند پروگراموں سے جو کہ کچھ وقفہ آ گیا میرے لحاظ سے جی ہم حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسی ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کچھ تحریرات سامنے رکھ کے آپ لوگوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت علیہ وسلم. کے بارے میں کچھ علم دینے کی کوشش کرتے ہیں جی یہ بھی ایک عشق رسول تھا اور یہ عشق اس کو خدا تعالیٰ کے ایک بندے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت مرزا غلام احمد کی طرف سے ملا اور ان کے وس... ان کی وساتت سے اور ان کے تفیل سے ملا تو کس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم انداز ہے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو فساد کی کیفیت ہے اس میں ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رہنما درست ہے اور باقی سب غلط ہیں اگر اس مسئلہ کو ہی حل کر لیا جائے تو دنیا میں امن اور دنیا میں انصاف اور دنیا میں خدا تعالیٰ کی محبت اور دنیا میں انسانیت کی محبت ہمیں نظر آئے گی آپ فرماتے ہیں حضر المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا جہاں تک مذہب کا مطالعہ ہے کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے آ کے کوئی برائی کی تعلیم دی ہو ٹھیک اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ پیغام ملا یہ یقینی بات ہے کہ یہ پیغام اس وقت جس وقت میں وہ نبی تھے زیادہ مؤثر تھا ٹھیک ہے وہ مثالیں ان کی زندگی کی اس وقت زیادہ مؤثر تھی لیکن اس کے بعد جب معذرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ان کی مثالیں رہتی دنیا تک ہیں بلکہ تمام قوموں کے لیے تمام مذاہب کے لیے وہ مثالیں جو ہیں وہ ہمارے لیے رہنما ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا ہے مذاہب کا تو مجھے تو مطالعہ سے یہی بات نظر آئی ہے اور اسلام اس بات کو خاص طور پر اہمیت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف نظیر بھیجے جی جب خدا تعالیٰ نظیر بھیجنے والا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سارے نظیر جوٹے ہوں اور صرف ایک نظیر سچا اچھا ہو یہ بھیج نہیں بھیج ہو سکتا, جی جی سکتا یہ نہیں ہو سکتا چونکہ یہ نہیں ہو سکتا تو خود اندازہ کریں کہ اگر اس تعلیم کے اوپر تمام مذاہب عمل کرنا شروع ہو جائیں ایک دوسرے کے رہنماؤں کی عزت کرنا شروع ہو جائیں تو دنیا میں انصاف ہوگا جی دنیا میں امن ہوگا دنیا میں محبت ہوگی کوئی کسی کے درپیہ نہیں ہوگا اور انسانیت ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گی حضرت <تصفح> صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انّا ارسل ناکا بالحق کی بشیرم و نظیرہ و امن امتن اللہ خلافی نظیرہ نذیر کہ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر کے طور پر بھیجا ہے جی اور دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ اس میں خدا تعالی کی طرف سے کوئی نظیر نہ آیا ہو اب یہ قرآن کریم کی بات ہے صورت فاتر میں آتی ہے آیت نمبر پچیس ہے تو اس میں اگر ہم ایسے جلسے کثرت کے ساتھ کریں جیسا کہ جماعت احمدیہ کا طریقہ کار بھی ہے کہ ایام مناتے ہیں بانیانے مذاہب کے جی تو اگر ایسے جلسے ہوں اور ایک دوسرے کے مذاہب کے رہنماؤں کی عزت کی جائے جی تو یقینی طور پر دنیا میں ایک امن کی کیفیت ہوگی لیکن اسلام کی تعلیم دیکھیں اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ شراب جیسی چیز بھی جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے جی اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہنڈریڈ نقصان دہ ہے اس کے کچھ فوائد بھی ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسلون کا انلخمر ولمسر کلفی ہماسم القبیر و منافناس و اسم وما اکبر فما و یسلون کا ماضا فکون کل الف کزال قیم اللہ القُم تطف کرون بکرا دو سو بیس کہ تمہیں تم سے پوچھا جاتا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں تو ان سے کہ دے یہ بہت بڑے گناہ کی چیز ہے یہ بات درست ہے کہ اس میں گنا کی چیز ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن اس میں کچھ منافع ہیں لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے تب جو تعلیم انصاف کا پہلو سامنے رکھ کر یہ بات بیان کرتی ہے کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ کوئی رہنما جو فلان قوم کی طرف آیا تھا وہ مکمل طور پر جھوٹا تھا بے نفع تھا اس کا کوئی فائدہ دنیا کو نہیں ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم احمدی تمہارے دل میں تو خود آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وسلم <تصفح> نہیں ہے تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرو در حقیقت دیکھا جائے تو ایک انسان کو جب اس کے نقطۂ نظر کی صداقت کی بات ہو اس کو تو خوش ہونا چاہیے بالکل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بہت مشہور اسامہ بن زید ان کا ذکر جی. آتا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرح ہمیں حرکات کی طرف ایک سریا میں بھیجا جی جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم تیار ہو کے ان تک پہنچنے والے ہیں تو وہ فرار اختیار کر گئے کہتے ہیں ہم نے ایک آدمی کو جا لیا تو جب اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب زندگی کی کوئی امید نہیں بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے کہا لا لا ہلّا لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کو پکڑا اور اس کو نیزا مار کے قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے مختلف روایات ہیں ایک روایت میں جا کے کہا ہے یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی اور بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ آپ نے اس واقعہ کو جا کے بیان کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شدید صدمہ ہوا آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آپ بیٹھ کے اور اس قدر شدت کے ساتھ اس فکر کو دہرایا کہ فرمایا کہ لکا بلا بلا الہ الہ الہ الہ الہ اللہ اللہ الہ کہ جب قیامت کے دن تمہاری کلمہ طیبہ کے سامنے گواہی ہوگی تو تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انمّہ کالہ مخافت تو سلا ہے اس نے تو ہتھیاروں سے ڈر کے ایسا دیا کہہ دیا تھا تو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہ اللہ شکا تکل بہو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس کے دل پھاڑ کے دیکھ لیتے کہ دل کے اندر صحیح محبت ہے یا نہیں اب ہمیں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علّم کی محبت کا ذکر کرتے ہو لیکن تمہارے دل میں ہی ایسا کچھ بھی نہیں چلو ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو لیکن کیا تم نے ہمارا دل چیر کے دیکھا ہے اگر یہ بات درست بھی ہو تو دیکھو جب کوئی تمہاری نقطۂ نظر کی بات کر رہا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے آدر صلی اللہ وسلم شام تشریف لے گئے وہاں پر ایک یہودی کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور بعد میں یہودی نے آپ کی تعریف کی تو کیا حضرت آدر ص نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تو کیا ایک غیر مسلم سے تعریف نکلنا باوجود اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ نہ کہا ہو دکھ دینا چاہیے تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں دیتی تو ایک مسلمان کا کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ ایک لا لاہ لہ کے لا لاہ کہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے جی یا اس کے دل کے اندر یہ صحیح اے اے اخلاص کے ساتھ یہ بات اس نے نہیں کہی اب آج ہم ایک قرآن کریم کی آیت لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اس کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں جو حضرت صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور میرا خیال ہے کہ آج ہم اس کو مکمل شاید نہ کر سکیں لیکن کم از کم چند پہلو ضرور اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت لحاظ سے بیان کر سکیں گے سروت جی. طبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاکم رسولم من انف عزیز العلیہ معنی تم حریس علیکم بالمؤمنین منینا رعوف الرحیم سطبہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ خوبیاں بیان کی گئی ہیں پہلی خوبی جو کہ ایک سے مشترک بھی ہے باقی انبیاء میں لیکن ایک مقام الگ دیتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے رسول کا ہونا آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آحمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ایسے خسائل کے مالک تھے کہ آپ دنیا کے لیڈر بن سکتے تھے اور اس چیز کا اقرار بھی کیا کفار نے آ کے حضرت ابو طالب کے سامنے یہ اقرار کیا کہ اگر یہ دولت چاہتا ہے تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں اگر یہ عزت چاہتا ہے تو عزت دینے کے لیے تیار ہیں اگر یہ ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں لیکن صرف یہ نام ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دے اب آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کچھ اور ہوتی لیڈر بننا ہوتی تو یہ بہت اچھا موقع تھا شادی کرنا چاہتے شادی کر لیتے دولت حاصل کرنا چاہتے دولت حاصل کر لیتے بادشاہ بننا چاہتے تھے بادشاہ بن جاتے لیکن رسول ان کہہ کے کہہ دیا یہ تو تمہارے طرف آنا ہی نہیں چاہتا تھا اس کو تو جو, جو مزہ آ رہا تھا ہمارے ساتھ ملاقات کا ہماری عبادت کے, کے اندر جو اس کو لطف آ رہا تھا وہ اس کے لیے کافی تھا یہ تو ہم نے اس کو مجبور کر کے بھیجا ہے تو یہ پہلی خوبی ہے آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جو کچھ بھی آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی اچیومنٹس ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ آجر صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے خود بھیجا اب اس کے مقابل پہ خاصیت تو یہ ہر نبی کی ہوتی ہے لیکن دوسرے مذاہب والے اس خاصیت کو اس انداز میں نہیں مانتے اپنے امبیا میں بھی اب دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ کے جی. بارے میں بھی اس قسم کی بات کہنا ان کے لیے مشکل ہے باقی امبیا کے بارے میں بھی لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بہت واضح انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے جی. میں پہلے ان پانچ خوبیوں کا جی. کم از کم ذکر کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی تفصیل میں جائیں گے جی. دوسری خوبی من انفسکم کہ یہ تم میں سے ہے یہ باہر سے نہیں آیا ہوا تمہارے جیسا ایک انسان ہے اور جو تعلیم لے کے آیا ہے اس تعلیم پر عمل کر کے تمہارے لیے ایک نمونہ بنے گا yeah. اگر باہر سے آیا تو پھر نمونہ نہیں بن سکتا بالکل تو چونکہ یہ تمہارے اندر سے ہے تمہارے جیسا ایک انسان ہے اس لیے وہ نمونہ ہے تمہارے لیے لیکن ایکسل کرے گا تم سب میں سے تم اس کو نہیں پاس سکو گے ٹھیک ہے تم اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکے سکو گے وہ اس کو ایسا مقام عطا ہوگا لیکن انسان ہونے کے ناطے سے تیس، تیسری خوبی جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے عزیز العلیہ ما انت تم کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو بہت ہی دکھ اس کا ہوتا ہے یہ ایک خاص خوبی ہے صلی اللہ, علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے آمدر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی علیہ وسلم. میں مختلف مواقع کے اوپر یہ بات دیکھی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم جلد. نے خود تکلیف اٹھانا پسند کی جی. لیکن اپنے صحابہ کو تکلیف دینا ذرا بھی گوارہ نہیں کیا جی. تفصیل میں پھر انشاءاللہ بعد میں جاتے ہیں حریث اللہ کم چوتھی خوبی یہ کہ تمہارے لیے یہ چاہتا ہے ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی اچھی چیز ہو جی. کوئی ایسی چیز نہ ہو جو وہ خود نہیں پسند کرے جو بھی اچھی چیز ہے پہلے تم کو ملے یہ وہ چاہتا ہے اور پانچویں خوبی جو ہے وہ بالمؤمنین مومنینا رعوف الرحیم کے مومنوں کے ساتھ یہ رافت محبت اور حسن سلوک کرتا ہے اور ایسا اس کا کردار ہے کہ یورپین مصنفین جو ہیں وہ بھی اس کردار کو مانتے ہیں لیکن حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کردار اس کے اندر ہے تو یہ یقیناً کوئی پوزیٹیو انداز میں اس کو نہیں بیان کرنا چاہتے کہتے ہیں کہ یہ مجنون تھا اس لیے اس کے اندر یہ کردار ہے <سحن> اور یہ ان کی ان کا کینا ہے ان کی دشمنی ہے اسلام کے ساتھ آضرت صلی, <سحن> <علیہ وسلم سحن> <علیہ وسلم سحن> صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آضرت صلی اللہ وسلم کی اپنی <سحن> بڑائی کے لیے کسی وقت بھی خواہش نہ تھی ٹھیک ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے یہ رسول ان کی تشریح ہے اپنی بڑائی کے لیے آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ میری تعریف کریں گے بلکہ تعریف سے نفرت ہوتی تھی آپ کو نوت ملنے سے پہلے ہی آپ کے اندر سارے اوثاف تھے مثلاً آپ کے اندر صداقت تھی امانت تھی جرت تھی حوصلہ تھا ہمدردی تھی ایک اعلیٰ اخلاق تھے آپ کے اندر جی. آپ کے اندر ایک خاص محبت تھی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنے کا جو ایک تعلق تھا وہ بھی تھا یہ سارا آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے علم کی طرف میلان تھا آپ کا اور لوگوں کی ترقی کی خواہش بھی تھی ساری قوتیں موجود تھی اور یہ ساری قوتیں ایک اچھے لیڈر کے اندر ہوتی ہیں اور اگر ان قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ آپ لیڈر بننا چاہتے تو دنیا بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو قبول کرتی لیکن آپ چونکہ رسول تھے جیسا میں نے پہلے عرض کیا غار ہراہ میں چلے جاتے لمبی راتیں لمبے دن وہاں پر خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے غارہ راہ کا جنہوں نے جن کو موقع ملائے سعادت ملی دیکھنے کی ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بلندی کے اوپر کس طرح سے معمولی گزرگاہ کے انداز میں وہاں سے گزر کے جاتے اور ایک خاص حوصلہ چاہیے تھا yeah. وہاں پر اتنا, اتنے دن تک تاریخی میں رہنے کیا yeah. جب تک کسی کے اندر وہ حوصلہ نہ ہو بہادری نہ ہو خدا تعالیٰ کے ساتھ وہ توقل کا تعلق نہ ہو ایسے مقام پر چند منٹ بھی ٹھہرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کجا یہ کہ راتوں کو پوری پوری رات وہاں پر رہنا جاگنا یہ نہیں صرف سونا جا کے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ساری صلاحیتیں تھیں لیکن بڑائی تلاش کرنے کی خواہش کبھی بھی آپ کے اندر نہیں ہوئی آپ چالیس سال کی عمر تک جو عمر ہوتی ہے خاص طور پر جوش کی اور کچھ کر گزرنے کی کچھ بن جانے کی چالیس سال تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں جب کسی اور طاقت نے یعنی خدا تعالیٰ نے ان کو مجبور کیا کہ جاؤ اب خدا تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ تو پھر آپ خدا تعالیٰ کے پیغام کے مطابق وہاں سے نکلے ہیں اور خدا تعالیٰ کو خدا کا پیغام دنیا میں پہنچانے کی طرف توجہ کی ہے لقت جا کم <رَسُولُن> یعنی یہ جو کلام پیش کر رہا ہے اپنی بڑی بڑائی کی چاہت کی غرض سے نہیں پیش کر رہا اس کو ہم نے بھیجا ہے جب ہم نے اسے بھیجا تو یہ آنے پر مجبور تھا تمام انبیاء کے کردار سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی نے ہی ان کو بھیجا ہے اور اس صرف اسی وجہ سے آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو ہے ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ جب تم نے باقی انبیاء کو مانا بدھ کو مانا موسا کو مانا عیسا کو مانا اور دیگر امبیا کو مانا تو پھر ز کو مانا کرشن کو مانا تو اس لیے مانا کہ ان کو تم خود کہتے ہو کہ خدا نے بھیجا تھا ٹھیک تو جب خدا تعالیٰ نے بھیجنا بھیجنے کا ایک پہلو کسی کی صداقت کا مجھے ہو سکتا ہے تو ہم بھی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کو بھی خدا تعالیٰ نے یعنی ان کو آدر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا تعالیٰ نے بھیجا فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ المسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وید کو دیکھ لیں گیتا کو دیکھ لیں رامائن کو دیکھ لیں گوتم بدھ کی تعلیمات کو دیکھ لیں تو ان سے کم از کم آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ گوتم بدھ جو ہیں یا دوسرے یہ سارے امبیا جو ہیں ان کا دنیا کی ترقی اور تعمیر میں ایک خاص کنٹریبیوشن ہے بالکل ہے اگر یہ لوگ نہ آئے ہوتے تو دنیا اس حد تک ترقی تک میں نہ آگے بڑھ سکتی مثلا یہ بدھ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بدھ خدا تعالیٰ کی محبت میں کھوئے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ خدا کی محبت مجھے مل جائے بے چین تھے ایک رات بے چینی اس قدر بڑی کہ آپ اٹھے اور یہ ارادہ کیا کہ اب میں واپس گھر اس کتا آؤں گا جب مجھے خدا تعالیٰ کی محبت مل جائے گی ٹھیک بیوی تھی جس, جس کے ساتھ محبت تھی ان کو چہتی بیوی تھی وہ سو رہی تھیں ان کو سوئے ہوئے چھوڑا کہ کہیں اگر یہ جاگ گئی تو محبت کی نگاہیں مجھے میرے پاؤں کی بیڑیاں نہ بن جائیں بالکل اور پھر نکلے اور بہت تکالیف اٹھائیں آخر کار خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کے راستے ان کو دکھائے اور خدا تعالیٰ کی محبت ان کو ملی پھر بھی واپس آئے یا وہیں پر موجود تھے تو بہت سارے لوگ آئے کہ آپ اتنے بزرگ ہیں ہمیں اپنی شاگردی میں لے تو انکار کرتے رہے لیکن جب خدا تعالی کی طرف سے حکم آیا تو پھر آپ اٹھے اور تبلیغ کرنے لگے اور کہاں کہاں تک وہ پیغام پہنچا آپ جا کے ان علاقوں کی وسعت کو دیکھیں لیکن یہ سب کچھ ہوا جس وقت وہ رسول بنے جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے تو پھر وہ اٹھے ہیں اور پھر ساری تبلیغ کی کوششیں آپ کی نظر آتی ہیں خدا طرح آپ کو جھنجھوڑتا ہے اور پھر آپ اٹھتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں اب موسا کی بات ہے موسا علیہ صلاح والسلام نے بھی قوم میں ایک وقار حاصل کیا ایک عزت حاصل پائی کی اور اس کے باوجود لیڈری کی خواہش نہیں کی اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے جب خدا تعالیٰ کا حکم آیا کہا یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اے خدا مجھے لگتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے ہارون وہ اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہے yeah, uh, یا ایک مددگار کے طور پر بنا رہا. Yeah. دونوں صورتیں لیکن خود اپنے طور پر نہیں کہا کہ میرے اندر یہ طاقتیں ہیں میں یہ کر سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں خدا تعلق نے کہا تو پھر اٹھے اور پھر کہاں کہاں تک پیغام پہنچایا ایک قوم نظر آتی ہے موسا کے نام سے yeah. تو یہ سارا کچھ کب ہوا جب وہ بھی رسول بنتے ہیں آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے آپ کو فرشتہ جبریل آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اکرا اگر کوئی خواہش ہوتی اور احساس ہو چکا تھا کہ میرے اوپر ذمہ داری پڑنے والی ہے تو فوری طور پر جلدی سے اس کو آج کل لوگ کتنی جلدی حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوتے yeah. کہ مجھے جلدی سے ریسپانسبلٹی ملے بس تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ کی کہتا ہے اقرا تو فرماتے ہیں مانا بیکارین مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی عبارت نہیں تھی سامنے آ کہ اس عبارت کو پڑھو یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ اتنی بڑی ذمے داری اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم تمہیں بھیج رہے ہیں دنیا کی ہدایت کے لیے اٹھو اور جا کے ہمارا پیغام دو ہاں خدا تعالیٰ ساتھ ہے خدا تعالیٰ بھجوا رہا ہے تو پھر وہ بھی باقی انبیاء کی طرح ایک رسول بنتے ہوئے جاتے ہیں اور دنیا تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں اب پھر دوسری خوبی اس میں آتی ہے جو من انفو کی بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک معمولی بات لگتی ہے لیکن غور کریں تو یہ بہت بڑی خوبی ہے اور اس کی وجہ سے آپ باقی تمام رہنماؤں میں ایک خاص امتیاز کا مقام آپ کو ملتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ تو اسلام کے بارے میں تو غلط طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں جب وہ انسانوں میں سے ہی نہیں تو کیا وہ ہمارے لیے مثال بنیں گے ہرگز بھی نہیں, بھی نہیں یعنی وہ تو اپنی قوم میں سے بھی نہیں ہیں خدا کے بیٹے ہیں اپنی قوم میں سے بھی نہیں ہیں اس لیے قوم کی ہرسیں لالچیں اور دیگر مشکلات ان کے راستے کا پتھر بانی نہیں سکتی اس لیے اگر یہ درست ہے تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ بھی نہیں بن سکتے اگر یہ بات درست ہے کہ وہ ان اس قوم میں سے ہیں ہی نہیں تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ کیسے بنے گے اسی طرح سے ہندو عقیدہ ہے وہ مختلف اوتاروں کے قائل ہیں کہ مختلف اوتار جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں اوتار کا مطلب جی. کیا مطلب یہ کہ خدا تعالی کا ایک پرتو ہے جیا. اور وہ اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ انسان کے طور پر نہیں بلکہ خدا کے طور پر ایک طرح سے آئے ہیں. تو جو, جو وجود ہی انسان نہیں تو انسانوں کے لیے نمونہ کیا بنے گا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم میں سے ہے لیکن تمہارے لیے ہر چیز میں نمونہ بنے گا بڑے شان نمونہ بنے گا یقینی طور پر عام انسانوں اور رسول کی طاقت میں تفاوت تو ضرور ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم میں سے کمزور سے کمزور انسان کے برابر آپ کی طاقتیں یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ نمونہ بننے کے لیے ان میں سے ہی ہونا پڑے گا اور یہ ایک حضرت صلی اللہ وسلم کے دار کی دلیل بھی ہے صداقت کی دلیل بھی ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہوئے صرف کہف میں بیان فرماتا ہے کل انما بشرم مسلح انہ الاح واحد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آضر صلی اللہ, علیہ وسلم،, صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا بشرم مسلو میں تم جیسا ایک انسان ہی تو ہوں انسان ہونے کے لحاظ سے میں مختلف نہیں ہوں اس لحاظ سے اگر میں خدا تعالی کی تعلیم کے اوپر عمل کر کے ایک نمونہ تمہارے لیے بن گیا ہوں تو تمہارے لیے بھی اس تعلیم کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسانی طاقتوں سے بڑھ کر آزر صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کہ اندر طاقت ہوتی تو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلد. روزہ ہمارے لیے کوئی مثال نہ بنتا آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زکات نہ دینا ہمارے لیے کوئی مثال نہ بنتا ٹھیک ہے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنا یا نہ کرنا ہمارے لیے کوئی مثال نہ بنتا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہ بننا ہمارے لیے کوئی مثال نہ بنتا بالکل وہ مثال ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ بشرم ہیں یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان سے یہ کہہ دو کہ جن حالات میں سے تم گزر رہے ہو ان سب حالات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے ہیں یا گزرتے ہیں لیکن وہ ان سب حالات کے باوجود ایک نمونہ ہے باقی سب انبیاء سے شان ان کی بالا ہے نمونہ ہے اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ جو انسانوں کو حالات پیش آ سکتے ہیں سب سے زیادہ آدر صلی, صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں سے گزرے بالکل ایسا علیہ تو اسلام ایک اعلیٰ درجہ کے نبی ہیں لیکن آپ ہر زمانہ کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے اور ہر چیز کے لیے نمونہ ہی بن سکتے <خف> مثلا شادی کے بارے میں آپ کے بارے میں کوئی سکھا ثبوت ہمارے پاس نہیں ٹھیک <متحدث> ہے <tose> <tose> تو جب شادی نہیں کی تو آئلی زندگی کے بارے میں کیا نمونہ ہوں گے وہ بادشاہ نہیں بنے جی تو بادشاہت کے بارے میں کیا نمونہ وہ بنے گے ہمارے لیے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم. انفم کی بات کہہ کہ کے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ غریب امیر بادشاہ ریا سب اس میں شامل ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کی تمام حالتوں سے گزرے ہیں اور ان سب کے لیے ایک نمونہ بنے ہیں بادشاہ ہو غریب ہو شادی شدہ ہو صاحب اولاد ہو مزدور ہو زراعت پیشہ ہو تجارت کرنے والا ہو سارے حالات آپ نے دیکھے اب یہ سارے نمونے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو محفوظ زندگی ہے اس میں سے کوئی نکال کے دکھائے اللہ تعالیٰ نے اگر اگر باقی زندگی تھی ان کی اس میں وہ نمونہ تھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نمونے کو محفوظ نہیں رکھا ٹھیک ہے اس لیے کسی ایسے نمونے کی ضرورت تھی جو ہر دور میں ہر قوم کے لیے ہر مذہب کے لیے ہر حالت میں انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن سکتی تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا کہ محمد تمہاری محمد صلی اللہ علام محمد صلی اللہ وسلم تمہاری مشکلات کو نہیں جانتے تھے مثلاً یتیمی سے پہلے نبوت سے پہلے کی زندگی جو تھی یتیمی میں گزری yeah. والد وفات پا چکے تھے بہت تکلیف دہ حالت تھی اور پھر چھوٹی عمر میں ہی والدہ کی وفات بھی ہو جاتی ہے دادا آپ محترم آپ کے باپ کے قائم مقام تھے اور ان کے زیر نگرانی آپ پلتے بڑھتے ہیں یتیم کی زندگی گزاری اور یتیم بھی عام زندگی میں ہم دیکھا دیکھیں تو دو قسم کے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ضدی چڑچڑے حالات کی وجہ سے یا پھر پجمردہ بالکل اور حضرت صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت علیہ وسلم. میں سے گزرنے کے باوجود نہ چڑچڑے تھے نہ پچمردہ تھے yeah. ایک وکار تھا آپ کی زندگی کے اندر ہم جو لیے آپ کے ساتھی آپ کہتے تھے کہ آپ بالکل لالچی نہیں تھے آپ بالکل ضدی نہیں تھے لیکن دش... مشکلات میں اسی قسم کے س... میں سے گزرتے ہیں کبھی چھینا جھپٹی نہیں کرتے تھے اور بڑا بڑے پروکار رہتے تھے یہاں تک کہ چچی جب سب کو کھلا چکتی کھانا تو پھر بلا کے ان کا حصہ ان کو دیتی تھی جب وقار کے ساتھ ملتا تھا تو وہ کھاتے تھے رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایسی سعادت تھی عام صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کہ دوسرے بچے بھی حیران ہو جاتے تھے آپ لغف کھیلے نہیں کھیلتے تھے کسی فضول بات میں نہیں آتے تھے اور ہم مذاق بھی کرتے تھے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتے ایسی ہمدردی تھی کہ چھوٹے بچے بھی اپنا آپ کو سردار خیال کرتے تھے ماشاء اللہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یورپ کے جو متسب لوگ ہیں وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ اس کے ان کے اندر ایسی عظیم شان صلاحیتیں تھیں لیکن یہ ساری کسی ذاتی کردار کی وجہ سے اس وقار کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ایک جنون کی سی وہ کیفیت تھی جو کہ آپ کے اندر پایا جاتا تھا یہ ان کا تعصب ہے حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے سب سے اعلیٰ مایا پر تھے yeah. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور ان کی اہلیہ کے ساتھ بہت ہی محبت کا سلوک کیا آپ کے بچے بھی وہ سلوک حضرت ابو طالب اور آپ کی چچی کے ساتھ نہیں کر سکے جو آپ نے اپنی چچی اور ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا فتح مکہ کے بعد سوال آتا ہے کہ کس مکان میں جا کر قیام ہوگا جی تو کہتے ہیں کہ اکیل چچازاد نے کوئی مکان چھوڑا ہی نہیں کہ اس میں جا کے ٹھہریں یعنی انہوں نے سب مکان بیچ دیے باپ کی محبت جو تھی او اس کو حضرت ابو طالب کے وجود کے ساتھ وابستہ رکھا ٹھیک جو قرآن کریم کی تعلیم تھی کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو جی تو اس کو اس کا پاس رکھا بڑے مشکل حالات آئے لیکن کبھی حضرت ابو طالب کے سامنے گستاخی نہیں کی کبھی اف کا کلمہ بھی نہیں کہا یہ برسر تذکرہ میں بات کر دیتا ہوں جی اف کا لفظ ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں والدین کا قصور ہے جب اپنا قصور ہو تو اف کا لفظ منہ سے مل نکلتا مل ہی, ہی, ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم کی تعلیم کیا کہتی ہے کہ جب ان کی طرف سے زیادتی ہو پھر بھی اف نہیں کہنا تم جائز ہو اپنی تکلیف کے اندر لیکن تم نے اف نہیں کہنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے اوپر عمل کر کے دکھایا بالکل حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ ہو درمیان میں آپ سوال لینا چاہے تو جی جی میں بات ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں تو شامل پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ آپ ریڈیو احمدیہ سن رہے ہیں اور وقت یہ ہے جب ہم ریڈیو احمدیہ میں اسٹوڈیوز کی لائن آپ کے لیے کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہمارا ہے 416 4106522 سکس فور -410 یہ ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی اگر آپ ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ٹول فری نمبر ہے ون 4106522 ون آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آج کا جو پروگرام ہے یہ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے سلسلے کا ایک پروگرام ہے مکرم و محترم عبدالرشید انور صاحب آج اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں اور آپ کے سوال بھی ہم ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے اور پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے 4106522 اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسی طرح سے ایک اور بات ہمارے مستقل سامعین تو جانتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں یاد دہانی کے لیے کہ آج کا پروگرام شب بارہ بجے تک جاری رہے گا لیکن دس بجے شب ہماری فریکوینسی ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے ہٹ کر اے ایم فائیو تھرٹی ہو جائے گی یعنی دس بجے کے بعد جو پروگرام آپ کے خدمت میں یہی پروگرام ہوگا براہ راست اسٹوڈیوز میں ہم موجود رہیں گے نمبر کا فور ون سکس ہی رہے گا لیکن صرف یہ ہے کہ پروگرام آپ تک پہنچے گا اے ایم فائیو کے ذریعے یا پھر آپ احمدیہ مسلم جماعت یا ریڈیو احمدیہ کی جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے وائس آف اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ یہ پروگرام براہ راست سن سکیں گے تو دس بجے سے لے کے بارہ بجے تک ہم ریڈیو احمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جاوید صاحب وعلیکم السلام جناب بہت مزہ آ رہا ہے جی. لطف آ رہا ہے آپ کی باتوں سے وہ بڑے اچھے انداز میں بیان کر رہے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ میں میری یہ جو غیر مسلم علماء یا جو فلسفر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ان کے پاس جنون تھا اس وجہ سے وہ یہ مقام پایا جی. میں یہ نہیں سمجھ پایا مجھے آپ اس کی وضاحت کریں ٹھیک ہے کہ جنون سے کیا مطلب جنون سے کیا مطلب ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام کو سراہنے کا بھی اور سوال کرنے کے بھی جاوید صاحب پروگرام سنتے رہیے گا آپ کے سوال کا جواب ہم ضرور پیش کریں گے تو سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کرتے ہیں عبدالرشید ننور صاحب میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں اور پروگرام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دس بجے تک تو ہم اور آپ اسی فریکوینسی پر رہیں گے دس سے بارہ بجے تک کا پروگرام ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر لے کے جائیں گے اور پروگرام میں تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ دس بج کے چالیس منٹ تک ہمارے ساتھ یا دس تیس تک ہم براہ راست پروگرام پیش کریں کے آخری ایک گھنٹے یا سوا گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامصل تعالیٰ بنثر عزیز کے آج کے جو ہمارا سالانہ جلسہ یوکی کا جس کے اختتام ہوا ہے اس کی اختتامی خطاب کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ سوال دیا کرم جاوید صاحب نے اچھا سوال کیا ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جو دشمن ہیں اسلام کے جی ان کے دلوں میں بہت زیادہ کینہ ہے اور جہاں پر ان کو کوئی جواب نہیں آتا یا وہ ان کو کوئی مثال نہیں مل سکتی یا ان کے اپنے مذہب کے اندر کوئی ان کو نمونہ نہیں مل سکتا کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں اور آجر صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو کسی طرح سے ثابت نہ ہونے دیں تو اس قسم کے جو بھونڈے دعوے اور بہانے وہ کرتے ہیں ان کے اندر ایک خاص کینہ ہے جس کینے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ پاگل تھے اور ان کے اندر یہ کیفیت جو جتنی بھی تھی یہ ایک دیوانہ پن کی تھی نہ کہ ایک صحیح انسان کی صورت میں دیکھا جائے تو ایک عام انسان جس کو یہ سب کچھ مل رہا ہو تو لوگ اس کو دیوانہ ہی کہیں گے کہ دیکھو اس کو ہم ساری سہولیات دے رہے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا ہو کر رہنا چاہتا ہے اور آجزی اور یہ ساری چیزیں یہ دکھا رہا ہے اس انداز میں تو دو پہلو ہو گئے ایک تو یہ کہ ان کو اپنے مذاہب میں اپنے رسولوں میں وہ نمونہ نظر نہیں آتا تو اب چونکہ یہ اس بات کو ماننے پر بھی وہ مجبور ہیں کہ یہ قسائل یہ صفات آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں لیکن وہ مجبور ہیں یہ کہنے پہ کہ موجود تو تھیں لیکن اس کی وجہ وہ جنون ہے نوزب من ذالک اللہ تعالیٰ ہمیشہ آن اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونہ کو نمایاں کر کے دنیا کے سامنے لے کر آتا ہے اور دشمن شرمندہ ہوتا ہے لیکن جو لوگ نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں مانتے اور پھر بھی اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر گند اچھالتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاوید سر مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا اور پروگرام کو پھر آگے بڑھاتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی اور کال آتی ہے نازین بلکہ سامعین کہنا چاہیے مجھے تو سامعین اگر آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو فور ون سکس فور ون ہمارا نمبر ہے یا پھر ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں مکرم محترم عبدالرشید انور صاحب آج اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں اور موضوع ہمارا آج سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ہے بہت اچھی گفتگو جاری ہے اور اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے بات ہو رہی تھی من ان کی جہاں yeah. کہ وہ تم میں سے ہی ہے دیکھو تم میں سے ہو کے ایسا اعلیٰ نمونہ وہ دکھا رہا ہے تو اسی وجہ سے کہ ہم میں سے تو ہے یہ بات ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن ایسا اعلیٰ کردار جا. یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یہ بات اب ان کی مجبوری ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ وجوہات ہیں اب آضر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جلاللہ. دیکھیں باوجود یعنی کہ کوئی مشکلات نہیں آئیں تکالیف نہیں آئیں بہت عظیم الشان تکالیف آئیں مثلاً ایک سب سے بڑی تکلیف میں سمجھتا ہوں شاید حضرت صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جس کا ذکر اب میں بات کا کروں گا وہ سب سے بڑی تکلیف تھی ٹھیک ہے وہ دلی کیفیت کے کی لحاظ سے جسمانی بات کو میں بعد میں لوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے مقام پر فائز فرما دیا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا مکہ کے مخالف جو تھے رواسا کیونکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی بھی بڑے جا. سرداروں میں سے ہی تھے جا. تو وہ ان حضرت ابو طالب کی وجہ سے ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے ہچکچا رہے تھے ٹھیک ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں ہمارے سارے نظریات جو ہم بڑے عرصہ سے لیے بیٹھے تھے بتوں کے بارے میں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں ان کو بہت دکھ ہوا تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے آئے وہ آئے گئے سارے جتنے بھی سردار تھے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے محمد کو نہ روکا تو تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے دھمکی دی حضرت ابو طالب گھبرا گئے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم. گھر آئے تو انہوں نے ان کو بلا کر کہا بیٹا مکہ کے رئیس اس طرح کہتے ہیں کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایسی پالیسی اختیار کر لو جس سے ان کی بھی جوئی ہو جائے آج فرمانے لگے میں سمجھتا ہوں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گھڑی تھی افسردگی کے لحاظ سے سخت ترین گھڑی تھی کیوں یہ سخت ترین تھی ایک طرف وہ شخص تھا جس نے نہایت محبت سے آندر صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا اور جس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبنا آندر صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں تھا اور اسے ساری قوم جو تھی ذلیل کرنے اور نقصان پہنچانے کی دھمکی دے رہی تھی دوسری طرف خدا تعالی کی صداقت کا اظہار تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے کہا چچا میں ساری تکالیف برداشت کر لوں گا مگر خدا کا پیغام پہنچانے سے نہیں رہ سکتا ٹھیک یہ خدا تعالیٰ نے میرے اوپر فرض ڈالا ہوا ہے میں مجبور میں رسول ہوں خدا کی طرف سے تو اس لیے مجھے تو یہ پیغام پہنچانا ہے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو اس ان, ان سارے حالات سے بخوبی واقف بھی تھے کہ میرا بتیجہ ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ٹھیک ہے ایمانت میں یکتا ہے حوصلہ ہے جت ہے آ, آ, آ, صاف بات کہنے والا ہے اور وہ جانتے تھے کہ اگر خدا تعالی نے ان کو بھیجا ہے تو اس راہ میں یہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دے گا انہوں نے آپ کا جواب سن کر کہا جا جو تجھے خدا نے کہا ہے لوگوں کو پہنچا میں تیرے ساتھ ہوں یہ وہ بہترین نمونہ ہے جو حالت یتیمی میں آپ نے دکھایا اور اسے بہتر نمونہ کیا کوئی دکھلا سکتا ہے پھر آپ جوان ہوئے لوگ اس عمر میں کیا کچھ نہیں کرتے عرب میں اس وقت کوئی قانون نہ تھا جی کوئی اخلاقی ضابطہ نہ تھا لوگ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہمارا فلاں عورت یا لڑکی سے ناجائز تعلق ہے یہ اگر آپ عرب کی شاعری دیکھیں جی تو آج کل کی جو فوش فلمیں ہیں وہ شاید پیچھے رہ جائیں اس قدر گند ہے ان اشعار میں ان کہانیوں میں جو لکھا ہوا ہے تو وہ فخر تھا ان کا لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صلی اللہ علیہ وسلم. گندے ماحول کے اندر پروان چڑھتے ہیں لیکن گندگی کی ذرہ بھی علائش،, علائش آپ کے کردار پر نظر نہیں آتی ان حالات میں رہنے والے نوجوانوں سے کوئی شخص اخلاق اخلاقیتو کو ہی نہیں کر سکتا مگر آپ نے ایسی گندی فضا کے باوجود جوانی میں ایسا اعلی نمونہ دکھایا کہ لوگ آپ کو امین اور صدوق کہتے تھے صادق اور امین کا یہ کہنا کہ آپ جھوٹ نہ بولتے تھے آپ کی ہتک ہے کیونکہ آپ صداقت کا ایسا اعلی نمونہ تھے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے یہ کوئی خوبی نہیں ہے خوبی نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے خوبی یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سچ کو نہیں چھوڑنا اور یہ اس کے پہاڑ تھے آپ ایسے بلند پہاڑ تھے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا اور پھر آپ کا مقام تو جھوٹ نہ بولنے سے بھی بہت بلند ہے بس آپ کا یہی کمال نہیں کہ جھوٹ نہ بولتے تھے بلکہ آپ صدوق کہلاتے تھے آپ کے کلام میں کس, کسی قسم کا اخفا بھی نہیں ہوتا تھا یہ بھی نہیں کہ کسی جس طرح سے بعض دفعہ ہم تویا کر دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے سمجھنے والا سمجھ جائے جان بوجھ کے گھما پھرا کے بات ایسی کریں گے آج ہم سیدھی بات کرتے سچی بات کرتے اور پکی بات کہہ کوئی پردہ یا فریب اس میں نہیں ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ جو کہہ دیتے تھے لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے تھے کہ یہ شخص ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور ہمیشہ سچ بولے گا عیسائی مورخین نے بھی اس بات کا اطراف کیا ہے ठीक. کہ آپ کی پہلی زندگی سچائی کی زندگی تھی آپ نے اہل مکہ سے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے سب نے کہا ہاں ہم مان لیں گے حالانکہ ویران علاقہ تھا اور صفا و مروا چڑھ پر چڑھ کر دور دور نظر جاتی تھی یہ ذرا کیفیت ہمارے سامنے ہو مکہ کی تو جی. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسی بات تھی کہ کوئی بندہ وہاں پر کہہ سکتا ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے کیونکہ مطلب صاف تھا دور دور تک جو بھی حرکت ہو رہی تھی وہ انسانوں کو نظر آتی تھی لیکن آج سم فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے کیا مان لو گے وہ سب نے کہا ہاں ہم مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے کیونکہ آپ نے تو کبھی بھی اپنی پوری زندگی ہمارے سامنے کبھی نہ جھوٹ جو بھی نہیں بولا اور ہمیشہ سچ کہا وہ سب کے سب اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہنے کے لیے تیار تھے کہ ہماری آنکھیں جھوٹ کہہ سکتی ہیں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اور جب سب نے یہ اقرار کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک خاص پیغام دے کر بھیجا ہے رسول بنا کر بھیجا ہے میں تمہاری طرف ایک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں خدا تعالیٰ کا پیغام دوں تم میرے اس گزشتہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو جانتے ہو ہمیشہ میں نے سچ بولا ہے میں اب یہاں پر کیوں جھوٹ بولوں گا بالکل لیکن انہوں نے اس بات کو تو مانا لیکن یہ کہتے ہوئے تیرا بھلا ہو یا جو بھی برے الفاظ تھے کہنے کہ, کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے گے تھے, بالکل. اس بات کو وہ نہیں مانے کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے کوئی کہتا ہے یہ جھوٹا ہے پھر اس کے بعد کہنے لگے کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہے جب تک ان کے مطلب کی باتیں تھیں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن جو ہی اس کے ان کے عقائد کے خلاف بات آتی ہے تو وہ یہ کہنے شروع ہو جاتے ہیں اس وقت ایک سخت دشمن نے جو آخر دم تک مخالفت کرتا رہا کہا بہانہ وہ بناؤ جسے سے لوگ ماننے کے لیے تیار بھی ہوں جب تم یہ کہو گے کہ جھوٹا ہے تو کیا لوگ یہ نہ پوچھیں گے کہ آج تک تو اس کی راست بازی اور صداقت شاری کے قائل تھے اب یہ جھوٹا ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے ازر ایسا بناؤ جس کے جسے لوگ ماننے لگ جائیں اس نے کہا اگر تم نے کہنا یہ ہے ثابت کرنا ایک جھوٹا ہے تو کوئی ایسی بات سامنے لے کے آؤ کہ دلست. وہ کہیں گے کہ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی صداقت کے اوپر تم حرف نہیں لا سکتے اس اپنی جوانی کے زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ دو مواقع ایسے آئے کہ میں نے کوئی تماشا وغیرہ دیکھنے کا ادادہ کیا جیسے مداری وغیرہ کا کھیل ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ میں سو گیا تو آپ کی جوانی ایسی پاکیزہ ہے کہ اور کہیں نظر نہیں آتی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے واقعات عام طور پر معلوم نہیں ہوتے جی. مگر آپ کی زندگی کے تمام حالات پوری طرح سے محفوظ ہیں پوری طرح سے محفوظ یہ محفوظ جی. ایک خدا تعالیٰ کا ایک عجیب موجود جی. ہے اب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ حافظہ دیا وہ گواہ دے دیے بچپن میں وہ ساتھی دے دیے جنہوں نے گواہیاں دیں جوانی میں جوانی کے دوست دے دیے جنہوں نے گوائیاں دیں اور جب آپ نے دعویٰ کیا تو دعوی سے پہلے ہی ایک ایسی زوجہ آپ کو عطا فرما دی جس نے پوری گواہی دی کہ آ, میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا تعالیٰ تمہیں نہیں جا. چھوڑ سکتا کیونکہ تم ہمیشہ خدا تعالیٰ کے وفادار رہے ہو اور پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق جیسے دوست جا. حضرت عمر فاروق جیسے دوست اور سارے لوگ پھر آہستہ آہستہ ایسے آئے گواہ بن کے کہ دنیا ان کے ان کی گواہی کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہے اس کے بعد آپ کی زندگی کے میں پہلوں اور غربا کی امداد کو بھی دیکھ لیں ٹھیک تو اس میں بھی آپ کا کوئی ثانی آپ نظر نہیں آتا مکہ کے بعض اشخاص نے مل کر ایک ایسی جماعت بنائی جو غریب لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور چونکہ اس کے بانیوں میں سے اکثر کے نام میں فضل آتا تھا اس لیے اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے یا حلف الفضول کہا جاتا ہے اس میں آپ بھی شامل ہوئے یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے بعد میں صحابہ نے ایک دفعہ دریافت کیا کہ یہ کیا تھی ٹھیک آپ سمجھ گئے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو نبی ہونے والے تھے آپ ایک انجمن کے ممبر کس طرح ہو گئے جس میں دوسرے دوسروں کے ماتحت ہو کر کام کرنا پڑتا تھا آپ نے فرمایا یہ تحریک مجھے ایسی پیاری تھی کہ اگر آج بھی کوئی اس کی طرف بلائے تو میں شامل ہونے کو تیار ہوں یعنی انسانیت کی محبت بھی دل میں خدا تعلیٰ کی محبت بھی دل میں آپ نے یہ ہمیں سکھایا کہ دونوں محبتوں کو کیسے توازن کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں بالکل انسان کامل جو ہے وہ جی مثال بہت گویا غربا کی مدد کے لیے دوسروں کی ماتحتی سے بھی آپ کو آر نہیں تھا ایک غریب شخص نے ابو جہل سے کچھ قرضہ لینا تھا بڑا مشہور واقعہ ہے جی اور وہ غریب سمجھ کے ادا نہیں کر رہا تھا کہ یہ غریب ہے میں سردار ہوں یہاں کا میرا کیا یہ بگاڑ لے گا وہ حلف الفضول کے لیڈروں کے پاس گیا کہ میرا قرضہ دلوا دو میں غریب آدمی ہوں ابو جہل ایک سردار ہے مگر کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ ابو جہل سے بات جا کر بات بھی کرے تم اس کا قرض ادا کرو آخر وہ شخص ان میں جب آپ نبوت کے مقام پر فائز ہو چکے تھے آپ کے پاس آیا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے کی غرض سے لوگوں نے है. ان کی طرف بھیج دیا کہ یہ ابو جہل کے پاس جائیں گے تو وہ ابو جہل تو ان کا دشمن ہے تو وہ بالکل نہیں دے گا تو اس کی ان کی ذلت ہوگی چونکہ آپ کے دل میں غریب کی محبت تھی آپ اٹھے اور جا کر ابو جہل کے دروازے پر دستک دی اور ابو جہل جو پہلے ہی آپ کے قتل کا فتویٰ دے چکا تھا اور مکہ کا ہر شخص آپ کا جانی دشمن بھی تھا آپ فورن ساتھ چل پڑے اور جا کر ابو جہل کا دروازہ کھکٹایا اس نے پوچھا کون ہے آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھبرا گیا کیا معاملہ ہے فوراً آ کر دروازہ کھولا اور پوچھا کیا بات ہے آپ نے فرمایا اس غریب کا روپیہ کیوں نہیں دیتے اس نے کہا ٹھہر یہ ابھی لاتا ہوں اور اندر سے روپیہ لا کر فورن دے دیا لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ ڈر گیا ہے مگر اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا ہوا جب میں نے دروازہ کھولا تو ایسے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. کہ دائیں اور بائیں دو دیوانے اونٹ کھڑے ہیں جو مجھے نوچ کر کھا جائیں گے کوئی تعجب نہیں یہ موجہ مگر اس میں بھی شک نہیں کہ صداقت کا بھی ایک روب ہوتا ہے غرض کے ایک غریب کا حق دلوانے کے لیے آپ نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنے سے بھی دریگ نہ کیا اور اس طرح آپ نے عمل سے دکھایا کہ غربت جو ہے غربت میں بھی انسان کے اندر کیسی اخلاق کی جرت ہونی چاہیے بالکل جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی ہے تو اس وقت کوئی مال آپ کے پاس نہ تھا کچھ جی. نہیں تھا غریب تھے بعض لوگوں نے روایت کی ہے کہ آپ کے والد نے پانچ بکریاں اور ایک دو اونٹ آپ کے لیے چھوڑے اور بعض اس سے بھی انکار کرتے ہیں ٹھیک بہرحال اگر ورثہ میں آپ کو کوئی جا, جائیداد ملی بھی تو وہ ایسی کلیل تھی کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا مگر پھر بھی آپ کی طبیعت میں حرص بالکل نہیں تھی اور سیر چشمی کمال کو پہنچی ہوئی تھی کی طبیت بھری رہتی تھی کبھی بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ میرے اندر وہ لالچ ہو اپنے حالات کے لحاظ سے آپ کے لیے حرص کی گنجائش تھی مگر آپ کا لقب امین تھا اور اس وقت بھی ممکن ہے یہ لاہور میں ہی ایسے سینکڑوں ایسے لوگ ہوں جن کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اسے واپس کر دیں گے مگر دنیا انہیں امین نہیں کہتی دنیا میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں امین نہیں کہتی کیونکہ امین وہی کہلا سکتا ہے جو خطرناک امتحانوں سے گزر کر بھی امانت کو قائم رکھے اگر ایک شخص کے پاس لاکھ روپیہ ہے تو ہمارا ایک ہزار اگر وہ واپس کر دے تو یہ کوئی خوبی نہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اللہ سخت مالی امتحانوں سے گزرنا پڑا اور باوجود اس کے آپ کے پاس سب کی مالی و جانی امانتیں محفوظ رہتی تھیں اور آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ آپ کی طبیعت میں بے حد استغنا تھا حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کو امین کا خطا خطاب دے دیا آپ کو دولت بھی ملی اور لاکھوں روپیہ آپ کے پاس آیا مگر آپ نے اپنی حالت ویسی ہی رکھی ایک دفعہ صدقات کا کچھ روپیہ آیا اور اسے تقسیم کرتے ہوئے ایک دینار کسی کونے میں گر گیا آپ کو اٹھانے کا خیال نہ رہا نماز پڑھانے کے بعد جب یاد آیا تو لوگوں کے اوپر سے پاندتے ہوئے جلدی سے گھر گئے اتنا بھی مطلب لائٹ نہیں لیا اس بات کو کہ ایک دینار ہے کوئی بات نہیں اور اس وہ ایسا زمانہ تھا جب بہت مال آنے لگ گیا تھا وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیتے جو کچھ بھی آتا یہ ہوتی ہے سخاوت. یہ ہوتی ہے دل کی کشائش جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور آج صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استغنار رکھنے والا آج صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وسعت قلبی رکھنے والا انسان کون ہو سکتا ہے صحابہ نے دریافت کیا یا اللہ کیا بات تھی آپ نے فرمایا کہ اس طرح ایک دینار رہ گیا تھا اور میں چاہتا تھا جس قدر جلدی ممکن ہو اسے تقسیم کروں دولت ہونے کے باوجود آپ غریبوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے صحابہ کو شکایت تھی کہ بعض ان میں سے امیر ہیں آپ نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ میں اور تم ایک گروہ میں ہوں تو مال دولت کے باوجود آپ نے ایسی سیر چشمی اور استغنا یعنی طبیعت کے اندر کوئی لالچ نہیں تھا ظاہر کی کہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے جو کچھ آتا آپ خدا کی راہ میں تقسیم کر دیتے حالانکہ گھر کی حالت یہ تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی کئی مہینے تک ہمارے گھروں میں کھانا نہیں پکتا تھا اونٹنی کا دودھ پی لیتے <coughs> یا <coughs> کچھ کھجورے کھا لیتے تھے <coughs> یا کوئی ہمسایہ کھانا یا دودھ بیچ دیتا تو وہ استعمال کر لیتے اور کبھی فاقہ سے ہی رہتے اور یہ اس زمانہ کی حالت ہے جب کثرت سے مال و دولت آ رہی جا ج حیرت ہے کہ اس زمانے زمانہ زندگی کے متعلق بعض عیسائی مصنفین لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت آئی تو آپ بگڑ گئے یہ عجیب بات ہے اب یہ جنون کی بات ہو رہی تھی. تو اب ان کو اور کوئی بات نہیں ملتی اور یہ نہیں دیکھتے کہ اپنے گھر میں کیا رکھا اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو, تو اس وقت کیا, کیا تھا بالکل اگر کوئی لالچی انسان ہوتا تو یہ سب سے بڑا موقع تھا بالکل خیبر کی فتوحات دوسری جگہوں کی فتوحات یہ ساری کے ساری ہوئی لیکن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہوا نہ خود لیا نہ اپنی بیٹی کو دیا نہ اپنے دوسرے صحابہ کو دیا جو کچھ بھی ہوا تقسیم کر دیا وہ ربا کے اندر بالکل جب وفات ہوئی تو زرا تھی ایک جا. چند سا جو کے جو رہن رکھی ہوئی تھی جی. وہ تھی غرضے کے آپ پر غربت اور دولت مندی دونوں زمانے آئے مگر آپ نے حالت میں ہر حالت میں اچھا نمونہ دکھایا بالکل یہ ہے نمونہ صلیم صلی اللہ, علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم. <تصفح> یہ ہے کردار آنظر صلی السلام کا سلال. اور یہ کردار دکھایا من انفسکم کو مین یہ نہیں کہ ایک پرتو ہے خدا تعالی کا ایک ایک محاورہ مخلوق ہے تو اس نے یہ دکھایا انسان ہوتے ہوئے دکھایا اور اسی کے اندر خاص طور پر خوبی ہے حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان ہو کے ہمارے جیسا انسان ہو کے ایسا نمونہ دکھایا کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے چلیے بہت شکریہ سلسلہ تو ہمارا جاری رہے گا گفتگو کا سامین یاد دہانی کے لیے کہ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم عبد الرشید انور صاحب اور ذکر ہے صدر طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولہ وسلم کا سامعین پروگرام ہمارا جاری رہے گا اور دس بجے شب ہم اس پروگرام کی فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر لے جائیں گے پروگرام ہمارا جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک لیکن آٹھ سے دس ہم آپ کے ساتھ اسی فریکوینسی یعنی ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ ہوتے ہیں اور دس بجے سے لے کر نصف شب تک ہم اور آپ اے ایم فائیو تھرٹی پر ساتھ رہیں گے اس پروگرام میں اگر آپ کے ذہن میں سوال آ ہے آپ ہیں پروگرام کو بات اگر ہیں تو دعوت اسٹوڈیوز کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں نمبر ہے ہمارا فور ون سکس فور ون زیرو کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون کال کر سکتے ہیں آپ ریڈیو احمدیہ میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور عبدالرشید انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوال کے جواب کے اسی طرح سے ہمارے وہ سامعین جو براہ راست پروگرام میں شامل نہیں ہونا چاہتے وہ فون کر کے کنٹرول پر بھی اپنا سوال لکھوا سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ اپنے اگر آپ علاقہ بتانا چاہیں کہاں سے فون کر رہے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ریڈیو احمدیہ پر ای اپنی بھیج سکتے ہیں ہمارا ای میل ہے کیو اے کیو سے اور اے آنسر دو ہی ہیں کیو اے at voiceofislam.ca آف اسلام voiceofislam.ca سی اے voiceofislam ہماری یعنی ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے اسی ویب سائٹ voiceofislam.ca کے ذریعے نہ صرف آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں آپ اپنی آرا اپنے تبصرے اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں بلکہ voiceofislam.ca کے آرکائیوز میں جا کر آپ آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں اگر آپ اپنا سوال ہم تک پہنچانا چاہیں تو voiceofislam.ca کے ذریعے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں کیو اے ایٹ وائس ای میل ایڈریس ہے جس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں فور ون سکس اس نمبر پہ کال کیجیے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے براہ راست آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کی سوال کے سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرمہ محترم عبد الرشید انور صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے صرف اس یاد دہانی کے ساتھ کہ دس بجے سے بارہ بجے تک ہمارا پروگرام جاری رہے گا لیکن اس کی فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی ہو جائے گی اس فریکوینسی پر ہم اور آپ ساتھ رہیں گے اب سے تقریباً بیس منٹ مزید اور دس بجے سے بارہ بجے تک اے ایم فائیو تھرٹی پر جی عبدالرشید ابم صاحب بات ہو رہی تھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ جی اصاف کی جی جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں کوئی انسان حضرت صلی اللہ سے بڑھ کر اعلیٰ والا نہیں ہو سکتا آپ کی جب عمر پچیس برس کی ہوتی ہے پھر جا کے آپ شادی کرتے ہیں جی عرب میں شادی کا رواج جلدی تھا ٹھیک ہے اور عام طور پر ہر قسم کی جو حرکات نوجوان کیا کرتے تھے وہ پہلے ہو جاتی تھی لیکن حضرت صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقصد ہی اس دنیا کی ایش و عشرت نہیں تھا हुم. خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق خدا تعلیٰ کی پیدا کردہ حالات کے مطابق آپ پچیس برس کی عمر میں شادی کرتے ہیں یعنی جب है. ایک لحاظ سے عمومی طور پر سب لوگ شادی کر چکے ہوتے ہیں اور شادی کس طرح کس, کس کے ساتھ کرتے ہیں ایک چالیس سال کی بیوہ کے ساتھ ٹھیک ہے جو اپنی زندگی جو تھی وہ گزار چکی تھی ایک لحاظ سے شادی کے جو قابل جو از, ایام ہوتے ہیں وہ گزار چکے تھے پھر شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری دولت آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ نے فرمایا خدیجہ تم مجھے میرے حوالے یہ سب کچھ کر رہی ہو لیکن یہ پھر دولت میری ہو جائے گی میں اس کے ساتھ جو چاہوں گا کروں گا سوچ لو حضرت خدیجہ جو پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار یا آلہ اخلاق کی قائل ہو چکی تھیں آپ نے فرمایا مجھے دولت کی کوئی پرواہ نہیں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے خدا تعلیٰ کی محبت اور آپ کی محبت چاہیے تو آپ نے اس قدر غلام تھے سب سے پہلے کام یہ کیا ان کو سب کو تقسیم کر دی ایک امیر عورت کی عرب کی ایک امیر عورت کی ساری دولت تقسیم کر دی سارے غلاموں کو آزاد کر دیا سر کالج دن میں نہیں آیا اتنی مشکلات میں سے جی. گزرا ہوں اب تھوڑے سے دن آسائش کے گزار لیتے ہیں کچھ اپنے لیے روک لیتے ہیں اس امیر عورت کو بھی مشکلات کا زمانہ سامنے نظر آتا تھا اس نے بھی صبر اور استقلال دکھایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کا وقت آتا ہے جی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نو سال کی عمر میں شادی کی جو ظلم ہے اول تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے عمر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں اور متحقق یہی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر تیرہ سال کی تھی जा. اگرچہ بعض روایتوں میں سترہ سال بھی ہے لیکن تیرہ سال ہی درست ہے اور یہ بھی چھوٹی عمر ہی ہے اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف خود انہیں ہی ہو سکتی تھی کوئی है. انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو سب سے پہلے بولنے کا حق کس کو ہونا چاہیے جس جس کے ساتھ ظلم ہو ہوا حضرت صلی اللہ وسلم کے ساتھ شادی ہوتی ہے تیرہ سال کی عمر میں اور نو سال بعد آضر صلی اللہ کی وفات ہو جاتی ہے تو کوئی تھا جو حضرت عائشہ کو روکتا کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی حضرت عائشہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوا کسی اور کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہوا ٹھیک نہ صرف اعتراض نہیں کیا بلکہ ایک ایسی کردار کی چھاپ نظر آتی ہے حضرت عائشہ کی زندگی کے اوپر کہ وہ چاہتی تھیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قدر بھی ہو سکے میرا وقت گزرے <coughs> ہر آسائش ان کو بعد میں ملی جی لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم جی کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر ان کی دی ہوئی تربیت کے اوپر ان کے عطا کردہ سکون کے مطابق آپ نے ساری کی ساری دولت تقسیم کر دی لاکھوں دینار آپ کو ملتے بعض اوقات لیکن شام ہونے سے پہلے وہ سارے تقسیم ہو جاتے پھر ایک دن صبح سے شام تک آپ نے قریب ایک لاکھ روپیہ تقسیم کیا اس پر ایک سہیلی نے کہا آپ روزہ سے تھیں افطاری کے لیے چار آنا رکھ لیتی یہ جی. انداز ہے بات کرنے کا تو کیا اچھا ہوتا آپ نے جواب دیا کہ تم نے پہلے کیوں نہ یاد دلایا اگر آج صلی سلم کی محبت اللہ علیہ وسلم. کا نقش اس قدر گہرا نہ ہوتا تو آپ روپیہ ملنے پر ضرور یہ طریق بدل دیتی جی. کسی نے زبردستی وہ روپیہ نہیں لیا آپ سے مگر حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ میدہ کی روٹی کھانے لگیں گے نرم آٹے کی روٹی جی. روٹی کھانے لگیں. نرم نرم پھلکے تھے مگر آپ کی آنکھوں میں ہنسو آ گئے اور کسی دوست نے ہم جولی نے تریافت کیا تو فرمایا میں اس لیے روتی ہوں کہ اگر آج اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ صلی اللہ ہوتے تو یہ نرم نرم پھلکے نکلاتی اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ عائشہ کے اوپر ظلم ہوا جی. جس پر ظلم ہو وہ تو ایسے حالات کے اوپر دوسرے انداز میں بات ترس. کرتا ہے کل. غور کرو یہ کتنا گہرا نقش ہے کتنے ہیں جو وفات کے بعد مرنے والوں کو اس طرح یاد رکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بتاتا ہے کہ آپ کا دل نام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز بلد بلد تھا بعض بد باطن کہتے ہیں آپ ناؤزب اللہ عیاش تھے ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ, نعوذب اللہ کیا یاش لوگوں کی بیویاں ان کی موت کے بعد اس طرح ان کے ساتھ اظہار محبت کرتی ہیں وہ تو نفرت اور حکارت سے انہیں ہی دیکھتی ہیں جا اور ان کی موت کو اپنی نجات سے تعبیر کرتی ہیں غرضی کے شادی کے زمانہ میں بھی آپ نے نہایت اعلیٰ درجہ کا نمونہ دکھایا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں آپ بیویوں سے ایسا برتاؤ کرتے جو محبت کے اض کا مجھے ہوتا تھا حتیٰ کہ پیالہ کی جس جگہ مو لگا کر آپ پانی پیتی تھی جی. وہیں پر منہ لگا کر آپ سے سرحرا چیتے تھے بعض اوقات آپ بھی وہیں ہوٹ لگا کر پیتے اور فرماتے یہ محبت پڑھانے کا ذریعہ ہے اگر کسی اونچی جگہ چڑھنا ہوتا تو آپ اپنے گھٹنے کا سہارا دے کر حسطائشہ کو چڑھاتے تو یہ ہے یش ناؤز بلّہ منظالک کی زندگی اور یہ زندگی گزارنے والا کون ہے مینانفوسی کو کو یورپ جی. کے وہ نادان لوگ جو آج اعتراض کرتے اور کہتے ہیں عورت کی عزت کے لیے یہ ضروری ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات دیکھتے ہیں تو اس کی بنا پر آپ کو یاش کہہ دیتے ہیں ان کے پاس نمونہ ہی نہیں لیکن ان کی طبیعت میں انصاف نہیں جی. ان کے طبیعت میں کینا ہے دشمنی ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اولاد ہو جانے کی حالت میں لوگ دوسروں کی خدمت اور ان کے حقوق کی حفاظت سے غافل ہو جاتے ہیں جی. جب اولاد جی. آتی بالکل مگر آپ اس پہلو میں بھی اس قدر محتاط تھے کہ ایک دفعہ صدقہ کی کھجوریں آئیں حضرت امام حسن اس وقت بچہ تھے آپ نے کھجور منہ میں ڈالی مگر آپ نے منع فرما دیا اور کہا یہ غریبوں کا حق ہے اب میں نے بہت دفعہ دیکھا دوستوں کو بھی اپنی اولاد کے لیے وہ تڑپ نہیں ہوتی جتنی اولاد کی اولاد کے لیے تڑپ ہوتی ٹھیک ہے بازار جائیں گے اپنی اولاد کی اولاد کے لیے تحفے لے کر پسند کریں گے ان کو دیکھنا پہلے پسند کریں گے لیکن حضرت امام حسن بچے تھے منہ میں ایک خجور ڈال لی لیکن یہ خیال آیا کہ حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے کیا حقوق رکھے ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے وہ نہیں کھایا یعنی نہیں کھانے دیا آج کتنے لوگ ہیں جو اس قدر احتیاط کرتے ہیں بچوں کی بات پر عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے نادان ہے بچہ ہے yeah. مگر آپ کی بڑھاپے کی اولاد ہے اور زیادہ نہیں صرف ایک کھجور میں بھی ڈال لیتا ہے مگر آپ اس کے منہ سے نکال لیتے ہیں اور فاتے ہیں یہ غریبوں کا حق ہے فاطمہ آپ کی پیاری بیٹی تھی اور آپ کی اولاد میں سے صرف وہی زندہ تھی وہ بہت محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ سے پھر اس کے علاوہ آپ ایسی نیک خو تھی کہ جس کی مثال چراغ لے کر ڈھونڈنے تو نہیں ملتی وہ نہایت تفسردگی کی حالت میں آپ کے پاس آتی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں چھالے جو چکی پیسنے کی وجہ سے پڑ گئے تھے جی. دکھاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اب اس کا درمالو مال و دولت آ رہی ہے ایک غلام یا لونڈی مجھے بھی دے دی جائے جو مجھے مدد دیا کرے آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ آؤ اس سے بہتر چیز تو میں دے دوں اور چند کلمات سکھا دیتے ہیں میں پوچھتا ہوں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ایسے جذبات کا اظہار کرتے ہیں نرینہ اولاد تو آپ کی فوت ہو چکی تھی اور اس لحاظ سے گویا آپ بے اولاد تھے صرف ایک فاطمہ باقی تھی وہ ایسی تکلیف کا اظہار کرتی اور اب آپ یہ جواب دیتے ہیں کیا اس سے یہ ثابت نہیں کہ آپ ہر حالت میں بے نظیر انسان تھے اور بے نظیر انسان منانفوسیقو. منانفوسیقو. <تصفح> دشمن کے ظلم سہنے میں بھی آپ نے کمال کر دیا لوگ پتھر مار مار کر خون آلود کر دیتے ہیں آپ پر لاکر کر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے ہیں جب آپ طائف میں تبلیغ کے لیے گئے تو مکہ والوں نے انہیں پہلے ہی کہلا بھیجا کہ ایک دیوانہ آتا ہے ان ظالموں نے آپ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لڑکے اور کتے ڈال دیے لڑکے پتھر مارتے تھے پھر آپ جانتے ہیں شکاری کتے کتنے سخت ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سر سے پاؤں تک زخمی ہو گئے واپس آتے ہوئے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اگر چاہو تو فوراً ان لوگوں کو سزا دی جائے مگر آپ فرماتے ہیں نہیں یہ لوگ نادانی سے ایسا کرتے ہیں جب کبھی ضرورت پیش آتی آپ فوراً ان دشمنوں کی امداد کرتے کوئی نہیں جو آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر آیا اور آپ نے انکار کر دیا ہو دشمناتے اور آپ ان کی ہر طرح خاطرداری کرتے وہ شہر جہاں سے رات کے وقت چھپ کر آپ کو بھاگنا پڑتا جہاں کے لوگ لوگوں نے آپ کے پیار سے صحابہ کو اونٹوں سے باندھ باندھ کر چیت ڈالا وہ لوگ جنہوں نے عورتوں کی شرمگاؤں میں نیزے مارے مار کر انہیں شہید کر ڈالا جلتی ریت پر ڈال کر ہلاک کیا جب مغلوب ہونے کے بعد آپ کے پاس سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا تو لاتسری بالکم الوم ایک شدید دشمن نے جب آپ کی تلوار درخت سے لٹرک رہی تھی اور آپ سو رہے تھے تلوار ہاتھ میں لے کر آپ کو جگایا اور کہا آپ تجھے کون بچا سکتا, دل سکتا دل ہے؟, ہے آپ نے فرمایا اللہ اس لفظ کی عظمت اور ایمان کی طاقت سے جو کہ ایک بہت توقل کے ساتھ خدا تعالی کے اوپر ایک ایمان کے ساتھ وہ لفظ دہن مبارک سے آپ کے نکلا تھا تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی آپ نے اٹھا کر کہا اب تجھے کون بجا سکتا ہے اس نے بھی سبق نہیں سیکھا اس کمبک نے آپ کے عمل سے بھی سبق نہیں سیکھا اور کہا آپ ہی چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں آپ نے اسے چھوڑ دیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ کون کرتا ہے کون ایسا نمونہ دکھاتا ہے یہ جی. نمونہ ہمارے پیارے آکا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ <تصفح> غرض اس قدر ثبوت ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے آپ کی زندگی میں ہر قسم کے نمونے موجود ہیں ایک جنگ میں آپ نے ایک عورت کو زخمی دیکھا باوجود یہ وہ جنگ میں شامل تھی مگر اس قدر غصہ ہوئے کہ صحابہ کا بیان ہے کہ اس قدر غصہ کبھی نہ ہوئے تھے جب بھی اسلامی لشکر باہر جاتا آپ ارشاد فرماتے کہ عورتوں بچوں بوڑھوں ناکاروں بیماروں اور راہبوں پادریوں وغیرہ پر ہرگز حملہ نہ کیا جائے آج جی. اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب مانا جاتا ہے یہ جی. کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو بم بلاسٹ کرنے والے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ بچہ ہے بوڑھا ہے جی. عورت ہے اور یہ ایک اسلامی چیز ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق دیکھیں اور ان لوگوں کا طریق دیکھیں جو ایسے امال کرتے ہیں آپ قاضی تھے مگر ایسے کہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا آپ جرنیل تھے مگر جنگ میں آپ سے کسی قسم کی غلطی آج تک ثابت نہیں ہوئی بلکہ کئی فنون جنگ آپ نے دنیا کو سکھائے آپ مبلک تھے مگر چڑچڑے نہیں تھے یہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ से से से से. سکھاتا ہے لڑائی یا سخت کلامی کرنے والے نہیں مبلغین میں عام طور پر شوخی اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے مگر آپ میں یہ بات نہ تھی اب دیکھ لیں اس. اکثر اوقات ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں جا. کس کس انداز میں ایک دوسرے کو گالیاں تک دیتے ہیں کس انداز میں ایک دوسرے کو برا بلا کہا جاتا ہے آپ نے خدا تعلیٰ کا پیغام دینا ہے تو اس کے لیے صبر ہونا تو ضروری ہے آپ کے اندر وہ نمونہ ہونا چاہیے جو کہ اس پیغام کا تقاضا ہے صلاح کے موقع پر آپ نے ایسی شرائط رکھیں کہ اس سے نرم شرائط ممکن ہی نہیں تھی, نہیں تھی. مگر جنگ ایسی بہادری سے کرتے کہ حنین کے موقع پر سارا لشکر بھاگ گیا کیونکہ اس موقع پر غیر مسلم حلیف بھی آپ کے ساتھ تھے اور ان میں اتنا جوش نہ تھا اس لیے سب بھاگ گئے صرف بارہ آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے اس وقت اور ان میں سے بعض نے آپ کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور کہا اس وقت یہاں ٹھہرنا ہلا کے منہ میں جانا ہے مگر آپ نے فرمایا چھوڑ دو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور ایسی خطرناک یا ایسی خطرہ کی حالت میں بھی آپ فرماتے رہے انن نبی او لاقب انب نب عبد المطلب کہ میں نبی ہوں خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں میں مجھے خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو رسول خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے تو وہی وہ میری حفاظت کرے گا اگرچہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میرے اندر کوئی خوبی نہیں یہ ہے اصل میں رسول کا جا بلکل. اگر خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تو خدا اللہ میری حفاظت کرے گا میں اپنے طور پر ایک عام انسانوں کی طرح سے ہوں بشر رسولہ ہوں میں. ہا, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن جھونکہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں مجھے یقین ہے مجھے خدا تعالیٰ کے اوپر توقل ہے وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا بالکل عہد کی جنگ میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو خون سے تر بتر تھا ہر طرف سے اس پر حملے ہو رہے تھے اور وہ اکیلا ہی سب کا مقابلہ کیا جا رہا تھا جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ رسول کریم صلی اللہ تھے ایسے جری کہ متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بزدل بزدلی سے صلاح کی وہ بزدلی نہیں تھی خدا تعلیٰ کے اوپر بھی توکل تھا اور دوسروں کو کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کرنا مقصد تھا کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے خدا تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ جائیں ٹھیک صلح کے موقع پر صحابہ سخت جوش میں تھے ان کے تلواریں پھڑ بھڑ, پھڑک رہی تھیں مگر آپ نے فرمایا کہ ہم صلاح کریں گے اس وقت آپ کے پاس تعداد, تعداد تھی جی ہاں اگر حملہ کرتے تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا اگر وہ مقاصد ہوتے کہ میں نے دنیا کو لوٹنا ہے میں نے دولت کو لوٹنا ہے میں نے ہر طرح سے بادشاہ بننا ہے جی اس کے لیے ہر ممکن کوشش ہو سکتی تھی لیکن آپ فرماتے ساری سارا لشکر ایک طرف اور کے سلام ایک طرف کہ ہم سلاح کریں گے بالکل چلے مربی صاحب بہت بہت شکریہ ابھی ہمارے پاس سامین وقت ہے جب ہم آپ سے اس فریکوینسی سے اجازت چاہتے ہیں اور ہمارا پروگرام تو جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ پروگرام جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک لیکن دس بجے سے بارہ بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم 530 تھرٹی پر تو اب ہمارے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے رخصت لینے کا وقت آ رہا ہے اور اے ایم فائیو تھرٹی پر ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے اے ایم 530 تھرٹی پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے شب 10 بجے سے لے کر نصف شب تک یعنی رات کے 12 بجے تک پروگرام جب ہم شروع کریں گے اے ایم 5.30 پر تو ہمارا اور آپ کے ساتھ تقریباً تیس منٹ کے قریب رہے گا اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عرص عزیز کے آج کے اختتامی خطاب کی ریکارڈنگ پیش کریں گے جب اختتامی خطاب میں کہتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ جو آج جلسہ سالانہ برطانیہ جس کے اختتام ہوا اس کی اختتامی خطاب کی ریکارڈنگ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ تقریباً دس بج کے چالیس منٹ سے ہم شروع کریں گے اور ایک گھنٹے سے کچھ زائد وقت کی وہ ریکارڈنگ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اب یہاں پر وقت ہے کہ ہم اے ایم فائیو تھرٹی کی طرف جائیں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آ, رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر یہی رہے گا فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ٹول فری نمبر رہے گا ون ایٹ بجے سے لے کر بارہ بجے شب تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم 5.30 پر اس وقت ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے اجازت دیجیے اور آپ سے کچھ منٹ کے بعد ملتے ہیں اے ایم 5.30 پر السلام علیکم و اسلام۔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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کا اردم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ